سألت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان الصی... سعید علم اراد فقال ان اسد بحده ہی فقل و ان اسد بردی فقطل فلا وقیب الفلاقل بخاری یہ حدیثیں کتاب العطمہ اور کتاب العطمہ کی ہے اور باب سعید والذبائح یعنی شکار اور زبیحہ وغیرہ کے بارے میں یہ باب ہے اسی سے متعلق شکار سے متعلق ایک حدیث ابھی پڑھی گئی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑی کے ذریعے سے یا چوڑائی کے شکار کے بارے میں پوچھا چوڑائی کے ذریعے سے شکار کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے شکار کیا ہے اس کے دھار کی طرف سے تو کھاؤ اور اگر تم نے شکار کیا ہے اس کی چوڑائی کی طرف سے اور وہ مر گیا تو وہ وقید ہے یعنی چوٹ سے مرنے والا جانور ہے معراج اصل میں اس کی کئی تشریح کی گئی ہے اس سے مراد وہ لکڑی ہے جس کے دونوں طرف جو ہے دھار بنی ہوتی ہے یعنی پتلا سا ہوتا ہے بالکل چاقو یا تلوار کی طرح سے تیز ہوتا ہے اور اب جو دونوں طرف چوڑا دونوں طرف تیز ہوگا تو جو بیج کا حصہ ہے وہ ارد ہوگا گویا کہ اگر ایسے ماریں گے تو اس کے دھار کی طرف سے شکار ہوگا اور اگر ایسے ماریں گے تو گویا کہ اس کی چوڑائی کی طرف سے وہ شکار ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لکڑی سے جس کے ایک, ایک طرف یا دونوں طرف دھار بنی ہوئی ہو اس سے اگر تم نے شکار کیا تو اس کو تم کھاؤ اس کو تم کھاؤ کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ شکار چوٹ لگے گی اور خون بہے گا اور اس طرح سے وہ شکار صحیح سمجھا جائے گا لیکن اگر چوڑائی کی طرف سے مار دیا اور وہ جانور بھر گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ شکار جائز نہیں ہے مثال کے طور پر یہ معراد کی مثال دی ہے کسی ڈنڈے سے کسی نے کسی شکار کو مارا اور اس ڈنڈے کی چوٹ سے وہ شکار مر گیا اور اس کو زندہ حالت میں شکاری نے نہیں پایا اور زباں بھی نہیں کر سکا تو ایسی صورت میں وہ جانور کھانا جائے نہیں ہے کیونکہ اس کا شمار کس میں ہوگا اس جانور میں شمار ہوگا جس کو چوٹ مار کر کے یا چوٹ کے ذریعے سے جو مرا ہوا ہو جس کو قرآن میں کیا کہتے ولم کہا ہے المعقودہ کہا ہے کئی جانوروں کے بارے میں ہے کہ المتارک اللم تتم وحم الخن اللہ بھی ولمنخان کا تو ولمودہ المنخانقہ کس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کو مار دیا جائے گلا گھونٹ کر کے یا خود جانور جو ہے رسی میں اس کا گلا پھنس جائے اور مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ای... عم... المنخنے کا کہتے ہیں اس کو خنک اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں تو اس سے جو ہے گویا ای... کہ گلا دبا کر کسی مارنے کو خنق کہتے ہیں تو ول کا وہ جانور جو جس کو گلا دبا کر کے مار دیا جائے ول اور اس جانور کو موقودہ کہتے ہیں جو ای... کیا کہتے ہیں اے کسی چیز سے مارا جائے اس کو پیٹا جائے اور وہ مر جائے خون نہ نکلے ون مترد دیا اسی طرح سے وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ سے پہاڑ سے دیوار وغیرہ سے گر کر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے اور زندہ حالت میں اگر اس کو نہ پائے ناظبہ کر سکے تو وہ بھی حرام ہے ون دو جانوروں نے جو ہے لڑائی کیا اور سینگ سے مار دیا ہاں تو وہ جانور بھی حرام ہے تو اس میں جو ہے وقیب اسی جانور اس جانور کو کہتے ہیں جس کو مارا جائے اور چوٹ سے چوٹ کھا کر کے وہ مر جائے تو اس طرح سے ڈنڈا وغیرہ سے شکار کوئی کرے تو اور وہ جانور مر جائے اسی چوٹ کی وجہ سے تو وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے وہ شکار میں شامل نہیں ہوگا وان ابیسا علیہ اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فغاب انک فرق ہُو فکل ہوں تن اخرجہ مسلم ابو صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تیر چلاؤ اور تیر لگ کر کے وہ جانور وہ شکار تم سے غائب ہو جائے نہ ملے جھاڑی میں تم نے جانور کو تیر سے مارا اور تیر لگا دیکھا آپ نے اس جانور کو تیر لگ چکا ہے اور وہ جانور غائب ہو گیا بعد میں تمہیں وہ ملے تو اسے کھا سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مالم یونتی یونتین جب تک کہ وہ بدبو دار نہ ہو یعنی اگر سڑا ہوا نہ ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں یعنی کادرو اس کے بعد وہ ملا وہ جانور اور اس کو جب آپ نے کاٹا زبہ تو مر چکا ہے وہ اور آپ نے اس کو کاٹا اور اس کا گوشت وغیرہ دیکھا تو آپ کو لگا کہ گوشت جو ہے وہ فریش ہے تازہ ہے ہاں کھا سکتے اس میں بدبو وغیرہ نہیں پیدا ہوئی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اگر ایک دو روز کے بعد تین روز کے بعد ایسے ملا اور اس کے اندر گوشت کے اندر بدبو آ چکی ہے اسڑ چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہ کھاؤ یہی حکم جو ہے پانی وغیرہ کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے تیر چلایا جانور پہ اور وہ جانور پانی میں گر گیا پیچھے عدیظ گزر چکی ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو ملا نہیں اور مر گیا اسی میں بعد میں وہ اوپر آ کر دو تین اس کے بعد آپ نے دیکھا اوپر آ چکا ہے ہاں تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ کھائیے دو احتمال ہے اس میں ایک احتمال تو کیا ہے کہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہو دوسرا دوسری چیز یہ ہے کہ پانی میں گرنے کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو جائے گا اگر دو تین روز کے بعد وہ جانور ملا ہے وعنائشت رضی اللہ تعالی عنہ ان قوما قالوا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یأتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم الله علیہ املاء فقال سم الله علیہ انتم وکلو رواہ البخاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت لے کر کے آتے ہیں بیچنے کے لیے ہم نہیں جانتے کہ اس گوشت پر یا اس جانور پر انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں یعنی اس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ہم کیا کریں ہمیں نہیں معلوم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے کیا پتا چلا جی اصل میں تمام کئی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ سرنس کے اندر روایت ہے کہ ان ناسم من الراب کہ کچھ دیہات کے لوگ عربیوں میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کانو حدیثی احدین بالکفر کہ وہ لوگ ابھی جلد ہی مسلمان ہوئے تھے ایسے لوگ جو ابھی جلد ہی مسلمان ہوئے یعنی کفر کی حالت سے ابھی جلدی ہی نکلے تھے تو ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ہم بے, بے, با بے ہم بادیت اہل المدینہ کہ مدینے والوں میں سے جو دیہات میں رہنے والے ہیں یعنی مدینے کے قرب جوار کے جو دیہاتی ہیں وہ ہمارے پاس لاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو ہے بہت دور دور سے گوشت وغیرہ لانے کے امکانات نہیں تھے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا تو جہاں اس طرح کا امکان ہو شک و شبہ ہو کہ مسلمان تو لا رہے ہیں لیکن اب دیکھ لیجیے آپ لوگ آج کل کے حالات میں کہ عام طور سے جو قصاب وغیرہ ہوتے ہیں ہاں عام طور سے جو قصاب وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ایمان وغیرہ کو دیکھنے جائیں گے تو سچے پکے مسلمان نہیں ملیں گے آپ کو ہاں بے نمازی ہی ملیں گے آپ کو دیندار خالص دیندار نہیں ملیں گے تو اب جو ہے آپ کا معاملہ ہے کہ اب کیا کریں پتا نہیں بسم اللہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جہاں یہ ہو کہ غیر مسلم لا رہے ہیں تو آپ ان کا ان کے ہاتھ سے نہ خریدی کیونکہ پتہ نہیں کہ کس نے ذبح کیا ہے البتہ اہل کتاب ہیں جن کے کھانے کے بارے میں یعنی ان کے زبیحہ کے بارے میں کھانے کے بارے میں نہیں بلکہ زبیحہ کے بارے میں قرآن کی طرف سے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کا زبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے ہوں قرآن میں ہے اہل کتاب کا زبیحہ یہاں تام سے مراد ذبیحہ ہے تام سے مراد کھانا نہیں ہے کیونکہ تفسیر دیکھنی پڑے گی حدیث دیکھنی پڑے گی ہاں ورنہ عام طور سے ترجمہ کر کے اور اپنے ذہن و دماغ سے تفسیر کرنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ یہاں تعام مراد اہل کتاب کا کھانا ہے ہاں؟ تو یہاں پر اہل کتاب کا کھانا مراد نہیں ہے بلکہ مفسرین کا اور سب کا سلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں تعام مراد کیا ہے اہل کتاب کا ذبیحہ ہے تو وہ پائم الدین اوت الکتاب اہل القم کے اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے تو ایسی صورت میں اگر اہل کتاب کے یہاں سے یہود و نصارہ سے کے یہاں سے زبیحہ آتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے آپ کھا سکتے ہیں اور یہ مسئلہ میں نے دیکھا تھا کیونکہ یہاں پر عام طور سے جو فروزن گوشت اور کیا کہتے ہیں جو ہے مجمد اور برف برف بنے ہوئے جو گوشت آتے ہیں دوسرے ملکوں سے امرگیا آتی ہیں خاص کر کے زیادہ تر برازیل کی طرف سے ہاں یہ سب ساری چیزیں آتی ہیں تو اس بارے میں میں نے تلاش کیا تو دیکھا میں نے کہ برازیل جو ملک ہے وہ اہل کتاب کا ملک ہے پہلی بات تو یہ ہاں کرسچن وغیرہ وہاں پر زیادہ رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے ملک میں یعنی یہاں سعودی عربیہ میں جو ایکسپورٹ کر کے گوشت وغیرہ لائے جاتے ہیں اور مرغیاں لائی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں تو شیخ رباز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہی فتو دیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے البتہ اگر کسی اہل کتاب یا اہل کتاب کے کسی کمپنی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہو کہ قصد وہ جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر اللہ کا نام پڑھ کر کے زبا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ نہ کھائیں ورنہ تو عام طور سے جائز ہے یہ اپنے ایمان اور تقوی کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ان عبداللہ ہاں ساتھ ہی ساتھ اور یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ وہ کمپنیاں جو اہل کتاب کی کمپنیاں نہیں ہیں یا اہل کتاب کے ملک نہیں ہیں مثال کے طور پر چائنا جاپان اور اس طرح سے ہاں جو ملکیں ہیں یا اسی طرح سے انڈیا ہے اور جو اس طرح کے جو کافر ملکیں ہیں کافر ملک ہیں اور وہاں سے جو کیا کہتے ہیں گوشت آتا ہے وہ کسی کافر کمپنی اور غیر مسلم کمپنی سے آتا ہے اور آپ کو ہاں تو جیسے چائنا وغیرہ تو شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس کا کھانا کسی طرح سے جائزہ درست نہیں الا یہ کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ کمپنی جو فلا ملک سے چائنا ہو یا جو ہے ہندوستان ہو یا جہاں بھی ہو جہاں غیر مسلم رہتے وہاں سے مسلمان کمپنی مسلمانوں کی کمپنی اور مسلمان باقاعدہ اس پر جو ہے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں تو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چیز جو شبہ والی تھی یا جو چیز حرمت والی تھی وہ ختم ہو گئی وان عبد اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکسری سننا و تکسر و تق وطف عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ انگلی پر کنکری رکھ کر کے مارنے سے نہ تو کوئی شکار اس کے ذریعے سے کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کی آگ پھوڑ سکتا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی یہ ایسے یہ انگلی پر یہاں ناخن پر رکھ کر کے کوئی شخص ایسے او رکھ کر کے کوئی کنکری رکھ کر کے ایسے مارے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے کیونکہ آدمی جو ہے کسی کے آنکھ میں چوٹ چوٹ لگ سکتی ہے تو یہاں پر اس, باب میں, اس باب میں حافظ بن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اگر اس طرح سے اس طرح سے کوئی انگلی پر رکھ کر کے اس کو اتنی مہارت ہو کہ انگلی پر رکھ کر کے کسی چڑیے کو کسی شکار کو ایسے مارا اور جو ہے وہ شکار مر جائے تو وہ شکار جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے شکار نہیں کرتے ایک چیز دوسری چیز ساتھ ہی ساتھ جو ہے انگلی پر رکھ کر کے جب آپ کنکری اور پتھر چھوٹا سا رکھ کر کے ماریں گے ہاں تو اسی میں جو ہے غلیل کے ذریعے سے شکار بھی آ جائے گا کہ وہ شکار جو غلط وغیرہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ شکار جائز اور حلال نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جی البتہ بندوق وغیرہ کے ذریعے سے شکار کا حکم الگ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے خون بہتا ہے ہوں ایئر بھی آتی اس میں بھی چھوٹا سا چرا رہتا ہے اس سے بھی جو ہے خون پرندے کا جو ہے بہتا ہے تو اس سے جائز ہے بسم اللہ کر کے شکار کریں لیکن جو ہے اس کے ذریعے سے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اسی سے بچوں کو منع کرنا چاہیے کہ اس یہ کھیل نہ کھیلے اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کے اس حدیث سے اس حدیث سے ان کھیلوں کی حرمت ثابت کی ہے جن کھیلوں کو جو ہے ناخن سے کھیلا جاتا ہے جیسے کیرم وغیرہ ہے کیرم وغیرہ جو ہے اسی, اسی سے کھیلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہو زور سے کسی نے مارا کسی کے اچھل کر کے اس کی جو ہے گٹی جو ہوتی ہے کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو اس طرح سے ایک تو ہے کہ اس کے اس کے اندر اس کے حرمت یا اس کے ممانعات پر دوسری دلیلیں بھی ہیں کہ اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اور پھر اس پر شرطیں بھی لگائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ ہاں یہ سب ساری چیزیں انہی میں سے ایک چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے انگلی پر انگلی کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے ایک صحابی ہیں نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کا بیٹا یا کوئی قریبی وہ اس طرح سے وہ اس انگلی پر رکھ کر کے کنکریاں پھینک رہا تھا مار رہا تھا اس کو منع کیا ایک بار تو نہیں مانا وہ دوبارہ منع کیا پھر بھی نہیں مانا تو ان, انہوں نے کہا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا میں تم سے حدیث بھی سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے تو جب وہ نہیں مانا حدیث سننے کے باوجود بھی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا میں تم سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم جو ہے بات نہیں مان نہیں رہے ہو اور حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہو بات بند کر دیا اور اس سے پتہ کلا بھی کر لی میں حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے تفقل سے ہی بخاری کیا اور لفظ امام مصلیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یعنی یہ الفاظ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالبا مسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جاندار کو نشانہ نہ بناؤ یعنی نشانہ سیکھنے کے لیے کسی جاندار کو باندھ کر کے نشانہ اس کو نہ بناؤ اگر اس جاندار کو آپ شکار کرنا چاہتے ہیں کسی اس جاندار کا شکار کرنا چاہتے کھانے کے لیے تب تو اس کو ماری آپ لیکن صرف تیر اندازی کے لیے نشانے کے لیے ایک پرندے کو باندھ دیا اس کا پاؤں باندھ دیا اور دور سے اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں یا کسی بھی جاندار کو نشانے کے لیے استعمال آپ نہ کرے تیر اندازی سیکھنے کے لیے نشانہ سیکھنے کے لیے اس سے منع فرمایا ہے تو اس میں اسلام کی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر بھی رحم کیا ہے کہ جانور کو اگر کھانے کھانے کی غرض سے اگر استعمال کرنا چاہتے ہو تو کھرے ورنہ اس جانور کو استعمال نہ کریں وعن قعب بن مالک نضی اللہ تعالی عنہ ان امرأتا ذبحت شاتا بحجر فسئلن نبی صلی الله عليه وسلم عن ذالک فأمر بأکلہ رواہ البخاری قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری کو زباہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا صحیح بخاری کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ پتھر یا کسی بھی دار چیز سے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں چاہے جس میٹل کا ہو ہاں لیکن آگے جو ہے حدیث آ رہی ہے کہ دانت یا اسی طرح سے ناخن نہ ہو دانت یا ناخن کسی چیز کا دانت ہو یا جو ہے ناخن ہو اس سے ذبح کرنا جائز نہیں گرچے خون بہ جائے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 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ لیکن وہ چیز دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دانت یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور جو ناخن ہے یہ ہبشیوں کا ہبشیوں کی چھری ہے یہ ہبشیوں کی چھری ہے وہ لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جاندار چیز کو وہ کاٹتے ہیں یا چھری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے ناخن کا بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں اور نوش نوش کر کے کھاتے بھی ہیں اور اسی کو اپنے کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو اس کا استعمال نہ کریں ان کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں ان کو کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی اللہ تعالیٰ جابر بن عبدالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقتل من الدواب صبرا مسلم جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یا فرماتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا باندھ کر قتل کرنے سے منا فرمائے اس کا کیا مطلب ہے یہ نشانے والی بات جو ہے کہ کسی جانور کو بکری کو یا کسی جانور کو باندھ دیا اور نشانہ لگا لگا کر کے اس کو کیا کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں اس طرح کا جانور اگر ہو تو آپ اس کو اس کے لیے چھری استعمال کریں اس طرح سے چھری بھی تیز کر لیں تاکہ جانور کو راحت مل جائے وعن شداد بن عوصر نضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شخرته وليرح ذبيحته رواه مسلم شداد بن عوصر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے ہر چیز پر احسان لکھایا ہے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کر دو یعنی یہ نہیں کہ تڑپا تڑپا کے مارو یہ نہیں کہ اس کے جسم کا مسئلہ کرو ہاں کی اور ممانعت کی حدیث بھی ہے لیکن یہ کہ اگر دشمن کا مقابلہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس کو تڑپا تڑپا کر کے نہ مارو اور اگر تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا لہذا جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اپنی چھری کو تیز کر لے اپنی اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے اپنے زبیحہ کو آرام پہنچائے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا بتا چلا؟ کہ اس سے پتا چلا کہ ہاں اس سے پتہ چلا کہ اللہ اس اسلام نے احسان کا حکم دیا ہر چیز کے ساتھ جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کر لو کر دو غالبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الجنی زکات ام ہی احمد وصح الب محبان الحدیث صاحب ابو صحیح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علو شاد فرماتے ہیں کہ جانور کے پیٹ میں بچے کا ذبح کرنا اس کے ماں کا ذبح کرنا ہے یعنی اگر کسی نے جانور کسی مادہ جانور کو ذبح کیا فیمیل جانور کو ذبح کیا بکری کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے پہلے پتا نہیں چلا یا ویسے بھی ضرورت پڑ گئی ذبح کرنے کی تو ذبح کیا اس کو تو جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اگر چیر پھاڑ کے بعد جو ہے بکری کا کی کھال وغیرہ اتارنے کے بعد پیٹ چاک کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے اور بچہ مر چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کی ماں کو ذبح کر دیا تو گویا کہ اس کے بچے کو بھی تو آپ نے ذبح کر دیا اس کو کھا سکتے ہیں وہ حلال ہے سوائے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے تمام ام کا کہنا ہے کہ وہ حلال ہے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ مل گیا تو اس کو ذبح کیا جائے گا اور اگر مردہ پایا گیا تو پھر وہ حلال نہیں ہے لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت دی جی جی ہندوستان میں یہ سب تکلفات ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اپنے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ چھری میں ضبع ہو جانا چاہیے یعنی پہلی بار جب آپ چلائیں آگے پھر اس کے بعد پیچھے آدھی چھری تک آنے تک جو ہے جانور کا کام تمام ہو جانا چاہیے تو یہ تکلف ہے اگر ڈیڑھ چھری میں زبا نہ ہو تو کیا کرے؟ نہیں لیتے بڑی لیتے <تصفح> جی اس لیے یہ ایسی بات صحیح نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے اس کا نام کافی ہے اگر جانور کو ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ بھول گیا تو بعد وہ بسم اللہ پڑھے اور جانور کو کھا لے پیچھے بتایا جا چکا ہے یہ حدیث پیچھے گزر یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پیچھے اس معنی کی حدیث گزر چکی ہے شکار کے تعلق سے شکار کے تعلق سے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اہل علم کا جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اگر کسی نے کوئی مسلم کسی مسلمان نے ذبح کیا اور وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھوں تو صحیح یہ ہے کہ اس کا ذبیحا جائز ہے درست ہے اور اگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دیا آہ, تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں کھانا چاہیے لیکن بعض دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان نے ذبح کیا ہے آہ, اور مسلمان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس لیے اس کا کھانا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے اور اگر بھول کر کے کسی نے وہ بھول گیا اور وہ زبا کر دیا بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کو کھا لے لیکن اگر جان بوجھ کر کے قصدر نہیں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی شرارت ہے لہذا اس کو نہیں کھانا چاہیے یہاں تک باب و ازدباع کا باب ختم ہو چکا ہے اب یہاں سے قربانی کا بیان شروع ہے دس منٹ تک اور پڑھتے ہیں عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحيها صفاههما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين وله ابي دعوانه في صحيح ثمينين بالمثلثه بدل السين لفظ مسلم و یاقول بسم اللہ و اللہ اکبر باب الاضاحی قربانی کا بیان اضاحی کی واحد جو ہے ابحیا ہے اور ایک واحد اس کا آتا ہے وحیا اس کی جمع آتی ہے وحایا عام طور پہ ابحیہ اور آباہی یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دہیا اور دہایا عام طور سے جو ہے کہیں انسان انسانوں کا خون ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ عام طور سے آج کل استعمال کیا جا رہا ہے تو ذبیحہ یا یہ قربانی یا ادہیا کس کو کہتے ہیں قربانی کس کو کہتے ہیں سب لوگوں کو معلوم ہے بقرا عید میں دوسرے عید میں جو ذالحجہ میں کی دس تاریخ کو جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے اسے دبا کہتے ہیں عربی میں اور اپنی زبان میں سے قربانی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے دو چتکبر سینگ دار ہو کی اور اللہ کا نام لیتے تھے اور تکبیر پڑھتے تھے اور اپنا پاؤں اس کے ان کے پہلو پر لکھ لیتے یعنی لٹا کر کے جیسے زبا کرتے ہیں ہاں تو اس کے اگلے پاؤں کے اور اسی طرح سے اس کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے اور ایک لفظ میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے زبا اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تھے علیہ کی روایت ہے اور ایک لفظ یہ بھی ہے کہ اقرنین کے ساتھ ساتھ سمی یعنی موٹے دو چٹکبرے مینوں کو زبا کرتے تھے اور مستق مست... آ... آ... آ... ابو عوانہ کی کتاب اپنی صحیح میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سین کے بجائے فاس ہے سمین یعنی قیمتی دو قیمتی مینوں کو ذبح کرتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا فرماتے تھے بسم اللہ واللہ اللہ بر تو یہی پڑھ کر کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور سهي مسلم هيك روايته وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذي المديتا ثم أخذها فأزجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذحى بھی صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دار ایک دار مینے کے بارے میں حکم دیا قربانی کرنے کے لیے جو دار مینا کے چلتا تھا کالے میں یعنی اس کے پاؤں کیا تھے کالے تھے یعنی پاؤں کا رنگ جو ہے وہ کالا تھا بال کالے تھے اور بیٹھتا تھا کالے میں یعنی گویا کہ اس کا پیٹ اور اس کا سینہ وغیرہ جو ہے یہ سب وہاں کالا تھا اور دیکھتا تھا کالے میں یعنی اس کی آنکھ اور اس, کے آنکھ کے آس پاس کا حصہ جو تھا وہ کالا تھا یہ اسے میڈے کی صفت بیان فرمائی اس کے بارے میں قربانی کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اش حضی المدیتا مدیا اس کی جمع مدن ہے اس کے بارے چھری کہ چھری کو تیز کر لو پھر اس تیز چھری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس مینے کو لٹایا پھر اس کو ذبح کیا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ تقبل من محمد اومن عال محمد و من امت محمد بسم اللہ اللہ کے نام سے اے اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے محمد کے گھر والوں کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کی امت کی طرف سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے ایک چیز یہاں پر ذکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی ایک دعا اور پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے ہاں انی وجہ و جی الدیفۃۃ السما واتی اللّہ حنیف وما من المشکین ہاں ان نسولاطی و ومحیائی و محیا و اللہ رب العالمین لا شریک اللہ و بدالک امرۃانسلم اللہ و کا ان محمد و امتی ہی بسم اللہ واللہ اکبر یہ مسند احمد کی روایت ہے تو یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے سنن نبی داؤد کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اس کو ضعیف قرار دیا تھا بعد میں اس کو اس کو اس سے رجوع فرما لیا اور بعد میں اس کو صحیح قرار دیا تو یہ روایت صحیح ہے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں قربانی کرتے وقت وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ولكن رجح الأئمه غيره وقفه ابو هريره رضي الله تعالى عنه سير روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ نہ کرے یا قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے گویا کہ یہ حدیث ہے اس حدیث میں استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے, نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور یہ حدیث ہے شیخ خلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے بعض کتابوں میں بعض کتابوں میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض اما نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے موقوف زیادہ صحیح ہے یعنی اس حدیث کا موقوف ہونا زیادہ صحیح موقوف کس روایت کو کرتے ہیں کہتے ہیں یعنی <coughs> وہ روایت جو صحابی پر موقوف ہو صحابی کوئی روایت کرے <coughs> تو یعنی کہ رہے ہیں کہ گویا کہ یہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول ہے لیکن دوسرا امان نے اس کو صحیح کرار دیا معلوم یہ ہوا کہ اگر ابو رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی مان لیا جائے تو گویا کہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے یہ بات اتنی دھمکی والی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے البتہ البتہ بعض ایمانے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اور روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں جس جو ترغیب والی روایتیں ہیں قربانی کرنے کی جو ترغیب والی روایت ہے جس میں اس طرح کی وعید نہیں ہے تو دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ایما نے کہی ہے کہ یہ قربانی سنت معددہ ہے فرض اور واجب نہیں ہے لیکن ایک چیز اور ہے اگر اس حدیث کو چونکہ صحیح حدیث ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص قربانی کرے نہ, کر, نہ کرے اور استطاعت ہو وہ عید کی نماز بھی پڑھنے نہ جائے یہ کیا ہے دھمکی ہے گویا یہ واحد ہے اور دھمکی ہے لہذا آ, اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے اور تمام لوگ الحمدللہ یہ اسلام کا یہ شعیرہ مسلمانوں میں ہاں بہت زور و شور سے ادا کیا جاتا ہے آ, اور بسا اوقات جو ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور خاص کر کے مہنگا اور قیمتی جانور خریدنے میں اور جانور کے دکھاوے میں بڑے سے بڑا قیمتی سے قیمتی بکرا لایا جاتا ہے اور اس کی نمائش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے یہ سب جو ہے دکھاوے کی چیزیں ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئی نا اللہ علما ولا دما بلاکی نالح ال تقوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچے گا لیکن کیا چیز پہنچے گی اللہ تک تمہارے دل کا تقوا پہنچے گا لہذا یہ قربانی انتہائی اخلاص اور تقوی کے ساتھ کرنی چاہیے اور اس قربانی کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مال کی بھی اور اگر وقت آ گیا تو جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی وقت جدرا مختصر ہے اگلے درس میں یاد رہا انشاءاللہ اللہ تو میت کی طرف سے قربانی کا جو اختلاف ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ تعالی سے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب احادیث کو اور علمی باتوں کو سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرم آمین اور بلا عالمین صلی اللہ علیہ وسلم السّلام علیکم و اللہ وبر